نمبر چار ہزار پانچ سو اسی فور فائیو ایٹ زیرو سرکاری نامدار مدینے کے تاجدار دو علم کے مالک مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نور بار زیین علیہ علی نور یوم القیامہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر راستہ کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا ص الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علام محمد ولی وصحبی وبارک وسلم جب کسی مجلس میں ہم بیٹھیں تو آقا پر درود ضرور پڑھیں انشاءاللہ اس سے خوب خوب برکتیں حاصل ہوں گی الحمد للہ ماہ رضا جاری وساری ہے ماہ سفر المظفر اسی نسبت سے حکایات رضا لے کر حاضری ہو رہی آئیے پہلے حکایت سننے سے پہلے حیات اعلی حضرت ایک نظر میں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اعلی حضرت اٹھارہ سو چھپن عیسوی میں آپ پیدا ہوئے سنے ہجری تھا بارہ سو بہتر شہر بریلی شریف اور ملک کا نام ہے ہند چار سال کی عمر میں اعلی حضرت نے مکمل قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیا تھا اور پھر بعد میں چار سال میں نہیں بلکہ بڑی عمر میں صرف ایک مہینے میں جس کا مجموعی دورانیہ سات گھنٹے بنتا ہے اعلی حضرت نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا صرف چھ سال کی عمر میں آپ نے پہلی مرتبہ بیان فرمایا اور وہ اجتماع تھا میلاد شریف کا آٹھ سال کی عمر تھی میرے رضا کی جب آپ نے پہلی کتاب تصنیف فرمائی آٹھ سال کی عمر میں اعلی حضرت مسنی بن گئے تھے اور ابھی چودہ سال کے نہیں ہوئے تھے تیرہ سال چار ماہ دس دن کی عمر تھی آپ مفتی بن گئے تھے سبحان اللہ انیس سال کی عمر میں اعلی حضرت کی شادی ہوئی بائیس سال کی عمر میں آپ شاہ علیہ رسول رحمتہ اللہ تعالی علیہ سے بیٹھ ہوئے تیئیس سال کی عمر میں پہلا حج کیا اور بارگاری سالت میں حاضری کا شرب پایا ڈبل بارہ سال کی عمر میں آپ کے علم و فضل کی دھوم مچی حرمین طیبین میں مکے مدینے میں آپ کی عمر پچیس سال ہوئی تو آپ کے والد ماجد جو کہ بہت بڑے مفتی تھے رئیس المتقلی حضرت مولانا نقی خان علی رحمت المنان آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا الا حضرت نے 51 سال یعنی 51 ون میں دوسرا حج کیا اور دوسری بار سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا آپ کی عمر ہوئی 54 سال 54 فور اس وقت عرب و عجم جو عرب کے علاوہ اس کو عجم کہتے ہیں ارب و عجم کے علماء نے آپ کے مجدد ہونے پر اتفاق فرمایا پچیس سفر المظفر تیرہ سو چالیس نے ہجری انیس سو اکیس عیسوی جماعت المبارک ہند کے وقت کے مطابق دو بج کر اڑتیس منٹ پر اذان ہو رہی تھی محدود نے کہا الفلاح. آؤ فلاح کی طرف اور اعلی حضرت نے دنیا سے پردہ فرمایا عمر کتنی تھی آپ کی اس وقت ہجری سال کے مطابق 68 68 ایٹ اور عیسویں سن کے مطابق 65 سال کی عمر میں اعلی حضرت نے دنیا سے پردہ فرمایا فی زیر انشا اعلی حضرت کی حکایات انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ کو پیش کی جائیں گی بزرگوں کی حکایات سے کیا ہوتا ہے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اعلی حضرت رضی اللہ تعلنوں کی بڑی پیاری حکایت اس رسالے سے پیش کرتا ہوں یہ امیر اللہ سنت جو کہ عاشق اعلی حضرت ہیں بلکہ آپ لوگوں کو عاشق اعلی حضرت بنانے والے ہیں اعلی حضرت بتانے والے ہیں نئی پلانے والے ہیں اعلی حضرت کو امیر لذمت پلاتے ہیں فرحان اللہ اس میں ایک بڑا پیارا واقعہ ایک سید زادے کا ہے اور اس کو سن کر اس حکایت کو سن کر آپ کو پتا چلے گا کہ اعلی حضرت سیدوں سے محبت کتنی کرتے تھے اور ہمیں درس ملے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے سعیدوں کے ساتھ بریلی شریف میں کسی محلے میں اعلیٰ حضرت کی دعوت تھی اور اس وقت کے دور کے مطابق پالکی میں وہ بزرگوں کو لے جایا جاتا تھا تو ارادت مندوں نے پالکی کا اہتمام کیا پالکی کے اندر آپ سوار تھے اور چار مزدور اس پالکی کو کندھوں پر اٹھا کر چلنے لگے ابھی تھوڑی دیر ہی گئے تھے تھوڑی دور تک ہی چلے تھے اعلی حضرت نے فرمایا پالکی روک دیجیے پالکی رک گئی اعلی حضرت باہر تشریف لائے اور بڑرائی ہوئی آواز میں مزدوروں سے فرمائے سچ سچ بتائیے آپ میں سیے زیادہ کون ہے اور یہ یاد رکھیے اعلی حضرت آپ جناب سے بات کرتے تھے اللہ ہمیں بھی ادب نصیب فرمائے امیر اللہ سنت میں ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ ایک دن کے بچے کو بھی آپ کہہ کر مخاطب ہوں تو نہیں آپ جمع کا سیکھا ادب احترام سچ سچ بتائیے آپ میں سیدزادہ کون ہے میرا ذوق ایمان سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو محسوس کر رہا ہے کیا بات ہے اعلی حضرت کی ایک مزدور نے آگے بڑھ کر عرض کی حضور میں سید ہوں ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ اعلی حضرت آپ نے اپنا امامہ شریف و سیدزادے کے قدموں میں رکھ دیا اللہ اکبر اتنے بڑے امام حافظ قرآن عالم دین مفتی مجد اور کتنوں کے پیرو مرشد مگر آپ نے اپنا اماموں سیدزاد کے قدموں میں رکھ دیا اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنیں رہے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں التجا کر رہے ہیں معذرت شہزادے میری گستاخی معاف کر دیجیے بے خیالی میں بھول ہو گئی ہائی غذب ہو گیا جن کی نالے پاگ میرے سر کا تاج عزت ہے اس ان کے شہزادے کے کندھے پر میں نے سواری کی قیامت کے روز آقا نے پوچھ لیا احمد رضا کیا میرے فرزند کا دوش ناز یعنی کندھا اس لیے تھا کہ تیری سواری کا بوجھ اٹھائے میں کیا جواب دوں گا میدان محشر میں میرے ناموس سے کی کیسی رسوائی ہوگی اعلی حضرت نے کئی بار زبان سے معاف کر دینے کا اقرار کروایا اور اس کے بعد کیا کیا اللہ اکبر امام اہل سنت نے آخری التجا پیش کی مؤزہ شہزادے مجھ سے خطا ہوئی لاشعوری میں اب اس کا کفارہ جب ہی ہوگا کہ آپ پالکی میں سوار ہوں اور میں پالکی کو کندھا دوں اللہ اکبر لوگ ترونے لگے باس کی شیخیں بلند ہو گئیں ہزار انکار مگر آخر کار اس مزدور شہزادے کو پالکی میں سوار ہونا پڑا اللہ اکبر پر کیسا منظر ہوگا غورتوں کیجیے کہ اہل سنت کے جلیل القدر امام مزدوروں میں شامل ہو گئے اور اپنی عالمگیر شہرت کا اعزاز اپنے محبوب کی خوشنودی کے خاطر ایک گمنام مزدور شہزادے کے قدموں پر قربان کر رہے سبحان اللہ سبحان اللہ اعلی حضرت کو سیدوں سے بہت محبت تھی بہت محبت تھی اعلی حضرت کو سیدوں سے اللہ الہ حضرت کے صدقے میں ہمیں بھی سیدوں کی محبت نصیب فرمائے سیدوں کا ادب نصیب فرمائے سیدوں کا احترام نصیب فرمائے اعلی حضرت اپنے نعتیہ کلام میں جو کہ عاشق بنانے والا نعتیہ کلام ہے عاشق رسول بن جائے گا جو اس کو پڑھے گا سمجھے گا تو کہ عاشق رسول بنانے والا کلام ہے اس میں فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے کیا ہے سردار سید کے معنی ہیں سردار اور پاک و ہند میں یہ سید کن کو کہا جاتا ہے حسنین کریمین حسن حسین رضی اللہ عنہما کی اولاد کو اور عرب شریف میں ہر معزد شخص کو سید کہتے جیسے مسٹر جناب تو وہاں سید کہتے ہیں ہر موزوں شخص کو عرب والے اور حسنین کریمین کی اولاد کو اہل عرب کہتے ہیں شریف اور اعلی حضرت فتح و رضو شریف میں فرماتے ہیں سید سپتین کریمین یعنی حسنین کریمین کی اولاد کو کہتے ہیں ان کا کیوں ادب کیا جائے سیدوں کا احترام کیوں کیا جائے اس لیے کیا جائے کہ یہ ہمارے آکا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ٹکڑے ہیں اس لیے ان کا ادب کیا جائے اور یاد رکھیے وہ بعض کہتے ہیں کہ جی سید ارے ان کے دیکھ لیے عمل ارے ان کے عمل کیسے ہیں یہ کیسے ہیں یہ یوں ہیں یہ یوں ہے نہ سیدوں کا ادب نسبت کی وجہ سے عمل کی وجہ سے نہیں ہے سید کا ادب کریں گے ان کی نسبت کی وجہ سے عمل کا معاملہ زہری اچھا ہونا چاہیے مگر وہ جانے ان کا رب جانے ان کے نانا جان جانے ہمیں سید ہونے کے تعلق سے ان کا ادب کرنا ہے احترام کرنا ہے ان کی تعظیم کرنی ہے اور اعلی حضرت فرماتے ہیں ہر متقی پر فرض ہے کہ سید کی تعظیم کرے سید کی تعظیم جو ہے وہ رسول پاک کی تعظیم ہے سبحان اللہ اعلی حضرت کی کیا شان ہے دیکھیں کس طرح دلوں میں محبت رسول ڈال رہے ہیں نا جب بھی تو کسی عاشق کے حضرت نے کہا ڈالے دی اعلی حضرت کی کیا بات فتحور اضبیہ جلد انتیس ٹوینٹی نائن صفا 587 سو پر اعلی حضرت فرماتے ہیں دیکھیں کیا انداز ہے اعلی حضرت کا سبحان اللہ کتنی آج ہے یہ فقیر ضلیل بحمدی تعالی حضرات سعادات کرام کا ادنا غلام و پا ہے اللہ اکبر ان کی محبت و عظمت ذریعہ نجات و شفاط جانتا ہے الا حضرت کا یہ ہے سیدوں کا عشق اور آگے چل کے لکھتے ہیں ہاں باد کفر سیادت نہیں رہتی پھر ان کی تعظیم حرام ہو جاتی اگر استغفر اللہ کوئی سید وہ کافر ہو جائے تو اب اس کی سیادت باقی نہیں رہتی اس کی تعظیم اب حرام ہو جاتی ہے اللہ حضرت کا عشق رسول کیسا تھا یہ عشق ساداتے کرام اس کے رسولی تو ہے ایک سید زاد بچے تھے وہ آپ کے گھر میں کام کرنے کے لیے آ گئے بعد میں پتا چلا کہ یہ سید وہ ملازم ہو گئے جب اعلی حضرت کو پتا چلا تو اعلی حضرت نے گھر والوں کی یہ تربیت فرمائی کہ یہ خادم نہیں ہے مخدوم ہے ان سے خدمت لینی نہیں خدمت کرنی ہے جو ان سے مشاعرہ طے ہوا جو ان کی تنخواہ ہوئی طے ہوئی وہ ان کو پوری دینی ہے اور ان سے کوئی کام نہیں لینا اور جو کھانے کو کہیں ان کو کھلائیں جو خدمت کو کہیں ان کی خدمت کی جائے اللہ اکبر یہی سلسلہ رہا یہاں تک کہ وہ شہزادے جو تھے خود ہی تشریف لے گئے اللہ حضرت کا یہ تھا سیدوں سے عشق ساداتے کرام یعنی سیدوں میں سے ایک صاحب وہ تنگست ہو گئے تو اعلی حضرت کے پاس آتے اور اپنے حالات بتاتے کہ تنگی بہت ہے پریشانی بہت ہے اب اعلی حضرت نے ان کی تفہیم کس محبت برے انداز سے کی یہ دیکھیے کہ ادب بھی رہے اور نیکی کی دعوت بھی ہو جائے کہا صاحبزاد یہ بتائیے ان سیدزاد کو کہا جس عورت کو باپ نے طلاق دے دی ہو وہ عورت بیٹے کے لیے حلال ہو سکتی فرمایا نہیں تو اب حضرت نے فرمایا ایک مرتبہ آپ کے جدے آلہ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وضاح کریم سیدوں کے جدے آلہ کون ہے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وضاح کریم انہوں نے تنہائی میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہا ہے دنیا کسی اور کو دھوکہ دے میں تجھے ایسی تلاب دے چکا ہوں جس میں کوئی رجعت نہیں شہزاد حضور کیا اس بات کے بعد سادات کرام کا سیدوں کا غربت میں مبتلا ہونا تعجب کی بات ہے جب آپ کے جدے اعلی دنیا کو طلاق دے چکے اب سادات کرام اگر دنیا کے آزمائش میں آئے مفلس ہو جائیں تنگ دست ہو جائیں تو یہ کون سی تعجب کی بات ہے تو سید صاحب کہنے لگے واللہ یعنی اللہ کی قسم آپ کی ان باتوں نے مجھے دلی سکون بخشا اور پھر کیا ہوا وہ سید صاحب جو ہیں انہوں نے کبھی بھی اپنی غربت کا شکوہ نہ کیا سبحان اللہ اعلی حضرت ان کوشش بھی کرتے تھے تو غلام رضا کو بھی انسانی کوشش کرنی چاہیے جب بھی موقع ملے موقع کی مناسبت سے کیا بات ہے اعلی حضرت کی اور انفرادی کوشش اس کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کہا جاتا ہے اور یاد رکھیے سیدوں کی توہین جو ہے یہ حرام ہے اور آپ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس میں پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو مزید اس تعلق سے بہت مدنی پھول ملیں گے اور اعلی حضرت جلد دفاع ایک سو پانچ فتح و رضویہ شریف اس میں لکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں قیامت کے روز اس کو اس کا سلا عطا کروں گا سبحان اللہ آک علی سلاط و اسلام جس کو سلا عطا کریں گے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اولاد عبد المطلیب میں سے کسی کے ساتھ دنیا میں بھلائی کرے اس کا سلا دینا مجھ پر لازم ہے جب وہ روزے قیامت مجھ سے ملے تو ہمیں جھوم جھوم کر کیا کہنا چاہیے ہم کو سارے سیدوں سے پیار ہیں ہم کو سارے سیدوں سے پیارے ہیں ہم کو سارے سیدوں سے پیار ہیں اپنا بیڑا پار ہے اللہ اپنا بیڑا پار ہے ان اللہ اللہ کل اور اعلیٰ حضرت کی حکایت لے کر حاضری دیں گے اب سلسلے کا وقت پورا ہو رہا ہے ہمیں اللہ تعالی اعلی حضرت کی سچی محبت اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم